تواتر یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو ایک ایسا عمل منتقل ہو جس میں شب کی گنجائش نہ ہو مثلاً لوگ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کے جزیات میں اختلاف ہے لیکن نماز کے پڑھنے میں پانچ دفعہ جمع ہونے میں کوئی دیوار. یہ تواتر میں نے کہا جی وہ تباتر پہ چلتے رہے اور شرارتی لوگ حدیث تو یہ ہے اس پر کیا لڑ ہے محتاط ہو کر چلیے اپنے پیارے رسول کی عزت کو برقرار رکھیں ان کی طرف ایسی چیزیں منسوخ نہ ہونے دیجیے دی دی جو ان کے لیے ان کے ان پر تان پایا جائے انداز کیا ہو وہ جو آج میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ آباء و اجدا سے جو بھی آتا ہے ہمیں اس وقت تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جو حادیثیں آئی ہیں وہ کہاں کہاں کس کے شرابیاں غلط آج ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم نے کہا کہ تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو جو کر سکتا ہے وہ کرے لیکن سب لوگوں کے لیے یہ اثر ہے سب لوگوں کے کی لیے کیا ہے کہ وہ جو بھی مجموعہ آپ کے سامنے آتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بجتنا علیہ ہمارے خدار صاحب سے یہ لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں اس کو بعد دو باتوں پر پیش کروں ایک تو اس اصول روایت دیکھو کہ جس نے کہا کہ اب تو نہیں جو بول رہا یہ ثابت ہو جائے کہ آج میں اب نہیں بول رہا کہیں پیچھے ہوگا ہوا جو اس کے اوپر کیا کریں اس کو عقل کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر چیک کریں ایک عقل کرے جذباتی تجرباتی عقل جسے کہتے ہیں اس پر چیک کریں کہ اس کے مطابق آتا ہے اسے پہلا اصول روایت ہے دوسرا اصول درایت اصول روایت اب درایت امام و نے بنایا تھا تو انہوں نے مشہور کیے تھے پہلے بھی ہوں گے درائد کی حد تک کہا ہے آگے تیسری چیز سب نے اس, اس زیادہ دبی زبان سے تذکرہ کیا ہے وہ ہے ہدایت روایت درایت ہدایت قرآن کریم نے کہا کہ کیوں تربت کر روایت کو دیکھو درایت کو دیکھو اگر دونوں بھی مل جائیں تو دیکھو کہ ہدایت کے خلاف تو نہیں قرآن کریم کے خلاف تو نہیں ہے اور اب پرانی کریم کے خلاف ہے تو اور یہ کہو کہ یہ نہ بات ٹھیک ہے نہ اس کی عقل کی بنیاد یہ ہے کہ جی وہ بہتر بات شاید ختم ہو جاتی میں کتنا فوٹو تھوڑی دفعہ اور پانچ دوار بٹا ایک سو چار اور اس کے ساتھ لازمی طور پہ ایک سو پانچ بھی آتا ہے یہ میرا خیال ایک سو پانچ بٹا ایک سو پانچ چار بتائیے یہ میرا خیال اس کا حوالہ مجھے دیا ہے انہوں نے ٹھیک کہا ایک سو چار مطلب کا حوالہ میرے دیا ہوا مطلب ہے ابھی وہ پڑھ دیتا ہوں ترجمانی کریمن کی کالو حسنا شہر دو اس کی تشریح ہو چکی آگے ہے ایک پانچ آئے نا اے صاحب ایمان ہے تم پچھلوں کے ابنوں کے ذمہ دار نہیں تم اوپر تمہارے اپنے آپ کی ذمہ داری وہ جو پہلے پارے کیا بندر آیا تھا نا کہ وہ جو کماتے گئے ان کو ملے گا جو تم کماؤ گے تمہیں ملے گا تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہی معنی ہے تمہاری اپنی ذمہ داری کو من ہو. جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم ہدایت کیا جب تم ہدایت پر ہو تو, تو پھر وہ جو گمراہ ہوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے سب لوٹ کر خدا کی طرف ہی آؤ گے خج نبی حکم نہ تم جو کرتے رہے ہو جو کرتے ہوتی رہی ہیں تم سے تمہیں بتایا جاتا تم کیا کرتے ہو یہ آئے انہوں نے ٹھیک مل کی یہ اس میں رویہ انسان کا یہ ہے کہ وہ پچھلوں کے گناہ اپنے, اپنے اوپر یا اپنا روش ان کے اوپر مت ڈالے اصول ہے الگ حصول تم پر اپنی ذمہ داری اس لیے آپ کے گھبرائے بغیر کے اتنے بڑے لوگ چلے گئے میں کہاں کہوں میں تو اتنا سایہ ہوں یہ نہیں آپ اپنی ذمہ داری کریں اس پر مجھ پر ایک سوال ہو کہ آپ نے حدیث السکلین پر جانا کیا وہ مثال دے سکتے ہیں پرانی کریم کے حوالے سے جہاں آپ کہتے ہیں کہ روایت درایت اور اس کے بعد ہدایت ہدایت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے باتیں اگنور کی ہیں کیا بخاری نے بھی کچھ اگنور کیا ہے ہدایت بڑا سوال میں نے کہ صاحب میں اپنے طور پر تو شاید کوئی اور چیز بیان کیا کرتا ایک بات عبد الکلام امام الہند کہلاتے تھے انہوں نے اپنی تفسیر ترجمانوں دوران جلد دون نہیں میں اس کا وقت وہ بات کیا ہے حکر کرتے ہوئے بکڑا ہوا رات کو گھبراہٹ ہوئی کہ پہلے اس کو پڑھا پھر میں بصیرت اس کو تسلیم کرتا ہوں کہا کہ کا کے بارے میں استعمال ہوا اور یہ اگر کسی پیغمبر کے بارے میں یہ بات لگ اب آئیے کی طرف میں جسے ہدایت کہتا ہوں وہ کہتا ہے واسطوش کتاب کتاب میں اتنا ہی اٹھانا اسلام کا تذکرہ کریم کہتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور یہ حدیث بخاری شریف کہتی ہے تین دفعہ جرم بولا کون سی درست ہے بات اور تبصرہ کیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں ایک مقام پر جو جس کو لوگ ٹوٹ کہتے ہیں وہ اس اسلوب ہے بیان کا اور باقی جو روایت میں بخاری میں لکھا گیا ہے وہ تورات کی بات ہے قرآن کریم کے اس تبصرے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس شخص نے یہ روایت بیان کی ہے اس نے درست بیان نہیں کی حضور نے کچھ فرمایا ہوگا لیکن یہ نہیں فرمایا اس سے نہ آسمان پھڑ پڑے گا نہ زمین شک ہو جائے گا اتنے سخت پرفیشن آپ میں نے کہا کہ میں یہ مثال آپ کو دیکھ بتائیے بخاری صاحب میرے لیے بڑے عزت والے ہیں کہ صاف آپ آدیث کو سفر کر کے اس کو اس کا جائزہ لے کر سات ہزار کے ون کے قریب اس نے آپ کو دیا ہے اس میں بھی اس کی بڑا شکریہ بڑی محنت کی اس نے لیکن کہاں لکھا ہے کہ بخاری صاحب جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہیں اور وہ غلطی نہیں کر سکتے منزہ دل خطا ہے کہاں لکھا وہ حضور نے کوئی بات کہی الگ قرآن کریم نے کوئی بات کہی ایک ہستی ہے عموماً حفیظ اس سے غلطی کا امکان ہے اور میں اس کو مطمول نہیں کرتا میں کہتا ہوں اس سے غلطی ہو گئی یہاں وہ جذبات میں حدیث کے شعبے میں اپنی روایت کے حصول پر زیادہ پکے رہے دراعت کو بھی مد نہیں رکھا اور ہدایت کو بھی مد نہیں رکھا اگر آج میں یہ کہتا ہوں تو کیا نقص ہے قرآن کریم کے یہ ذات سرجماپ کے خلاف چاہتا کیا ہے بلکہ انبیا کی عصمت کی محفوظ کرنے کا عقیدہ ہے بتائیے یہ ہے کہ وہ بڑی مثالیں ہیں نتیجہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے سب چیزیں دین کے اعتبار سے چلی جا ہیں دین کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے لوگوں کی کتاب ہے چاہے وہ کسی کی کتاب لکھی لوڑی کیوں نہ لکھی ہوئی استاد کی کیوں نہ لکھی ہوئی ام مبودی کی کیوں نہ لکھی ہوئی اوام مخاری کی کیوں نہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اللہ کی کتاب ایمان ہے اور دو شخص ایک حدیث کا بخاری کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے میں نے کہا تو وہ کسی نے اس کا منہ ہے توڑا وہ تو خود منکر تھا ایک حدیث کا میں نے کہا کیا بخاری شریف میں آتا ہے کہ انا الام مدینت میں باب ہو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ میں نے کہا سارے الحدیث علی کے تھرو حدیثیں نہیں لیتے تشریح نہیں لیتے باقیوں کی معاشت لیتے ہیں ابن اباس سے لیتے ابن مسعود سے لیتے ہیں باقیوں سے لیتے ہیں دیواریں کیوں ٹپ دے دروازے کھڑی آؤ حضر تری کے رستے سے جو چیز آتی ہے وہ جن لوگوں نے لیا ہے وہ موجود ہے میں نے کہا یہ سدی اس کا وہ مرکر ہے اس لیے وہ بھی کافر کرتا تھا لوگوں کو کافر بناتا تھا کافر ساز کو پتہ نہیں تھا کہ خود کفر میں بیٹھا ہوا میں تلخرف ضرور ہے لیکن میں بھی کسی دیکھ کفر اور ایمان کا انحصار اللہ کی کتاب اگر اللہ کی کتاب کفر اور ایمان کے درمیان میں اس نے کر سکتی تو کیا مانا ہوگا اس کی تو آمد کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ وہ بعیم طور پر کفر اور اسیان میں فرق کر اور ایمان میں فرق کر اس لیے ایمان کا انحصار اللہ کی کتاب ماں پر ہے اور لوگوں کی کتابوں پر بھی ہے ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں آج دس میں ریکارڈ کر دیتا ہوں جی میں ایک دو چار فکر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا گھڑی گھڑی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پڑھا ساری ہے. اس میں انسان ہے. آج کل ہمارا رواج ہے کہ جو شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے شعبے کی, یا کسی اور کی، اس کے ساتھ ایک اس کی بک ہوتی ہے. کہ یہ چیز بن گئی ہے اس میں یہ خرابی آ سکتی ہے تو یہ کچھ کر لینا یہ خرابی آ سکتی ہے یہ کچھ کر لینا یہ چیز جو ہو جائے تو اس کا گائیڈ بک لگی وہ ساتھ جو, جو بھی شخص وہ خریدتا ہے وہ سخت یہی چیز خریدتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو کیس آف ریکارڈ ہے اس کے ساتھ ہی وہ تقریب اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں یہ یوں یوں چیز استعمال ہو قدرت نے انسان کو بنایا اعلیٰ اس پر دعوی کیا کہ تمہاری بہت بڑی تخلیق تھی ساتھ کہا کہ اور اسے کہا کہ میں یاد کیا منی ہڈن یہ گائڈ بک ہے اس نے کہا گو بائیلی بک جس کو ضرورت نظر رکھی ہے میں نے تفاصیل کو کاٹ کے نتیجہ بیان کیے گو بائک اس کتاب کے مطابق چلو اب یہ ہے کہ وہ کس قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ اس کتاب کے علاوہ اور کتابوں کے پیچھے چلنا اس نے کہا ود ادھیک منہ مناظر آئے کتابیں کتاب لئے ہیں کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان کے سامنے اس کی اتاد کر کے اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کی اتاد یہ ہے دی وہ بنیاد لوگ اس کو جذباتی طور پر ان کا تعلق اپنے آبا سے بڑا ہو وہ آبا کے یہ کہتا ہے کہ عدا درست ہوتی ہے اس کو روایت پر غرایت پر اور ہدایت پر پرکھ کے دیکھیں اگر ہدایت کے خلاف ہو تو پھر ان کو رکھیں یہ ہے اس اسلوب لوگ اس کو کچھ بھی کہیں آپ اس کو سمجھ لیں اگر کوئی چیز بات مزید پوچھنے کی ہو تو وہ ان شاء اللہ ہو کسی اور کو آج ہم اصل درس کی طرف نہیں آ سکے یہ اضافی باتیں تھیں آپ کے سامنے پیش ہوئی اللہ ہم سے قبول فرمایا اور ہمیں محتاط ہو کر اپنی کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق